فلو ازاح کلو بہلا دل کوبل فاسی ویسکال مرم یا بنی رسو لین یدر مسم یدر شرملی یا تیمی احمد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا صِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَزِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْغَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ولو هو ارسل رسوله من لساني قولي. اللہم ربنا المنا رشدنا و من شرور ان وارن الباطل آمین یا رب نشتنا گزشتہ نشست میں ہم سورہ صف کی چھٹی آیت پر گفتگو کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل ہوا یا <سؤال> بنی اسرائیل اِنی رسول اللہ علیکم اے بنی اسرائیل میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب اللہ کا فرستادہ اللہ کا پیغامبر اللہ کا ایلچی اللہ کا رسول اور میری دو خصوصی حیثیتیں ہیں مصدق کل ما بین ادیا منت تو ایک تو میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو کچھ کے میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے وہ مبشرم بے رسولی یاتی ممبا بس احمد اور دوسرے میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا کہ تورات کے مصدق ہونے کے دو مفہوم ہیں پہلا مفہوم کو جو عام طور پر مفسرین نے زیادہ کر لیا ہے اور وہ سامنے کی بات ہے اس لیے کہ بہرحال تورات اللہ نے نازل فرمائی تھی اللہ کی کتاب تھی اس کی تصدیق کی ہے حضرت عیسیٰ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے محمد الرسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلاط وسلام اس معنی میں کہ وہ اللہ کی کتاب تھی اگرچہ یہ کہ وہ محفوظ نہیں رہی اس کے کسی ایک ایک حرف کی تو توثیق نہیں کی جا سکتی لیکن یہ کہ اس امر کی توثیق کی جائے گی کہ یہ اللہ ہی کی کتاب تھی اور اسی نے حضرت ووسا علیہ السلام کو عطا فرمائی لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے جو خاص طور پر اس دور میں جہاں تک میرے علم ہے مولانا اسلحی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مصدق الماں بینا یدیہ من التورات کا مفہوم یہ ہے کہ میں ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہوں جو تورات میں موجود تھیں تورات میں ایک پیشین گوئی موجود تھی اور بار بار کی وہ پیشن گوئی جو ہے اس کو دہرایا گیا کہ یہود کا ایک بہت بڑا نجات دہندہ اللہ تعالی کی طرف سے مبوس ہوگا میں اس بات کی زیادہ خاص طور پر وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی سے المسیح دجال کا جو تصور ہے وہ واضح طور پر سامنے آتا ہے وہ جو پیشین گوئیاں تھیں کہ اب یہود کے لیے ایک نجات دہندہ آئے گا وہ تھے حضرت مسیح علیہ السلام وہ ان پیشین گوئیوں کا مستاق بن کر آئے بدقسمتی یہود کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا ان پر ایمان نہیں لائے بلکہ جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے اختتام پر آ رہا ہے فلما جاؤ بلب نات آلو حاضہ شہروم حضرت موسا علیہ السلام کو ساحر قرار دیا اور شہر چونکہ کفر ہے تو گویا کے کافر قرار دیا اور کافر ہونا گویا کے مرتد ہونا ہے اس لیے کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے تھے پیدائشی طور پر تو مسلمان تھے اب اگر کفر کا ارتکاب کیا ہے تو گویا کے مرتد ہے اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے یہ ہے وہ پورا سلسلہ ان کی دلائل کا جس کے مطابق پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا اور یہ یہود کی مذہبی عدالت سے ہوا ہے اس وقت اگرچہ وہاں حکومت رومیوں کی تھی اور پائلٹس پونٹس جو ہے گورنر تھا رومی گورنر یروشلم کے اندر اس کی حکومت تھی لیکن یہ کہ انہوں نے یہود کو اپنی مذہبی ایک آزادی دے رکھی تھی ایک آٹونمی تھی کہ تم اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہو تمہارے معاملات جو ہے مذہبی وہ تمہارے اپنی علماء تمہارے اپنے مفتی حضرات طے کریں گے یہ معاملہ چونکہ مذہبی تھا ارتداد کا معاملہ لہذا وہ مذہبی عدالت جو تھی علماء یہود کی اس نے فیصلہ کیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم یہ مرتد ہے واجب القتل ہے اس, پر، اس کو سوری پر چاہ دیا جائے بلکہ یہ تفصیل موجود ہے کہ پائلٹ اسپونٹسٹ جو ہے جو گورنر تھا رومی اس نے تو پسو پیش سے کام لیا اور کچھ عرصے تک مؤخر بھی کیے رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا معاملہ یہاں تک موجود ہے کہ ان کی ایک عید آئی ہے جو سالانہ عید ہوتی تھی رومیوں کی ان کا تہوار کو جشن ہوتا تھا اور اس میں ان کے ہاں دستور تھا کہ کسی ایک کنڈمڈ پریزنر کو رہائی دیتے تھے اس جشن کی خوشی میں جو بھی پھانسی کی صدا جسے ہو چکی ہوتی تھی اس میں سے کسی ایک کو جو وہ رہائی دیتے تھے اس خوشی میں کہ آج ہمارا جشن ہے. تو اس نے بلا کر علماء یہود سے کہا کہ اس وقت میرے پاس دو قیدی ہیں کنڈیمڈ کے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے ایک برابا ڈاکو ہے وہ تو ہمارا مجرم ہے وہ ہمارے خلاف اس نے اقدام کیا ہے باغی ہے ڈاکو ہے ایک یہ تمہاری عدالت سے سزا یافتہ ہے یہ مسیح ابن مریم عیسا ابن مریم ہمیں ایک کو چھوڑنا ہے اپنی چوائس میں تمہیں دے رہا ہوں کہ اگر چاہو تو ہم اس عیسا کو ہم اس کو انہوں نے صاف انکار کیا کہ نہیں برابا کو چھوڑ دو لیکن یہ کہ اس کو سولی چڑھا یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ جو سامنے ہے لوگوں کے حقیقت اصل میں کیا تھی کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی آسمان پر اٹھا چکے ہیں اور یہ برنباس کی انجیل سے حقیقت واضح ہوئی ہے کہ اصل میں جو شصولی پر چڑھا ہے وہ عیسائی میں مریم نہیں تھے بلکہ وہ تو وہ شخص وہ ہواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جس نے غداری کی تھی مخبری کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرایا تھا وہ تھا کہ جو در حقیقت اس کی شکل مسخ کی گئی ہے بدلی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنا دی گئی اور وہ ہے کہ جو گرفتار ہوا ہے۔ لیکن یہ حقیقت لوگوں کے سامنے تو نہیں تھی یہود نے بھی گویا کہ اپنے بس پڑتے حضرت مسیح علیہ السلامی کو سولی چڑھایا اور وہ پلاتس پونتیس جو ہے روبی گورنر وہ بھی جس کی رہائی سفارش کر رہا تھا اس کے خیال میں تو وہ عیسی مسیح نے مریم ہی تھے علیہ سلاط وسلام بہرحال یہ جو ایک کیفیت ہوئی ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہود کے ہاں وہ پیشین گوئی ابھی تک موجود ہے اور وہ منتظر ہے کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ سچویشن از ویکنٹ دی پوزیشن از ویکنٹ جو ان کے ہاں پیشین گوئیاں تھیں ان کے مستاق تو حضرت مسیح علیہ السلام تھے وہ تشریف لے آئے ان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا انہیں رد کیا کافر قرار دیا برتا قرار دیا تو گویا کہ ابھی ان پیشین گوئیوں کے پورے ہونے کے وہ منتظر ہیں کہ ہمارا ایک نجات دہندہ آئے گا اور در حقیقت وہی نجات دہندہ جو ہے ایک دھوکے باز ایک انسان کھڑا ہوگا یہودیوں میں سے جو دعوی کرے گا کہ میں مسیح ہوں اور وہ ہوگا المسیح الدجال جھوٹا مسیح فریبی مسیح اصل مسیح تو وہ تھے جو آئے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا لیکن یہ فریبی اور یہ جھوٹا مسیح جو آئے گا یہ یہودیوں کا وہ رہنما ہوگا جو پھر گریٹر اسرائیل کے قیام کا بیڑا اٹھائے گا اور جیسا کہ میں ان دنوں میں اپنی تقاریر میں واضح کر رہا ہوں یہ معاملہ اب دور نہیں ہے جو یہ کہ جیسے کسی ڈرامے کے لیے سٹیج سیٹ کر دیا جاتا ہے یہ واقعات کی جن کی پیشن یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سراحت کے ساتھ موجود ہیں بالکل محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے زمین ہموار ہو چکی ہے فضا تیار ہو چکی ہے اس کے لیے سٹیج تیار ہے اور اب یہ مہینوں نہیں تو سالوں ہی کی بس بات ہے کہ اس کے بعد وہ تمام واقعات جو ہے سلسلے وار ضرور پذیر ہو جائیں گے اور المسیح الدجال جس سے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے رہے اور آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے اللہ کا جس نے مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ طلب نہ کی اور آپ کی یہ دعا معصور ہے وہ عروض ہو بے کا بے دجال تو مسیح الدال اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے وہ یہاں سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مصن کل ماں بین یا دیا منت میں جو پیشین گوئیاں تھیں میں ان کا مستاق بن کر آ گیا ہوں وہ اور نمبر دو دوسری حیثیت جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ مبشرم بے رسولی یاتی ممباد اسمہ احمد اور میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی در حقیقت بے ست عیسوی کا ایک خصوصی مقصد تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی اور خوشخبری بشارت اس اعتبار سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آجرہ تفصیل سے گفتگو ہو جائے جو اناجیل اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کو یہ عیسائی حضرات دو میں تقسیم کرتے ہیں دو کیٹیگریز ہیں کینامیکل گوسپلز ہیں ان کے نزدیک صرف چار اناج جیل ہیں جن کو وہ مستلک تسلیم کرتے ہیں متی کی انجیل ہے یوہنڈا کی انجیل ہے مرکز کی مارکس کی انجیل ہے اور چوتھی لوکا کی انجیل ہے لیکن اس کے علاوہ لگ بگ سو اناجھیل اور ہیں یہ ایک سو چار میں سے سلیکٹ کیے گئی تھی چار ان میں سے جنہیں یہ کینامیکل نہیں بلکہ پاپلیفل کہتے ہیں غیر مستند عناجر ان میں ایک انجیل ہے انجیل برنباس یہ تسلیم کرتے ہیں کہ برنباس حضرت مسیح کے ہمارین میں سے تھے لیکن اس انجیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں وہ انجیل کے جو پوپ کی لائبریری سے برامد ہوئی اور اس کے بعد اب تو خیر وہ دنیا میں چھپ رہی ہے اور عام ہے لیکن یہ کہ اس کا کوئی سراغ اس سے پہلے تقریباً ایک ہزار بلکہ پندرہ سو برس تک اس کا کوئی سراغ نہیں تھا دنیا میں کئی تسکرہ تک نہیں تھا. چھپی ہوئی انجیل تھی کہ جو اچانک بندر عام پر آئی ہے اور برامد بھی ہوئی ہے پوپ کی اپنی لائبریری سے اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے لیکن یہ شے بداہتم اس لیے غلط ہے کہ اگر یہ کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو ہمارے لٹریچر میں اس کا کوئی حوالہ آیا ہوتا کہیں تفاصیر میں اس کا تسکرہ ہوتا کہیں ہمارے ہاں اور کتابوں میں جو بھی اس موضوع پر لکھی گئی ہے یا جو ہمارے ہاں مناظرے ہوتے رہے ہیں ان میں کہیں اس کا تذکرہ ہوتا کہیں تسکرہ موجود نہیں ہے ہمارے لٹریچر میں چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بات جب تک کہ برنواز کی انجیل منظر عام پر نہیں آ گئی یہ بات کہ حضرت مسیح کا معاملہ ہوا کیا ہے واقعاتی طور پر اس کی تفصیل جو ہے یہ بالکل واضح نہیں تھی مسلمانوں پر قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ اماں سلب ہو ہماں قتلو ہو ولاقن انہوں نے ہرگز سولی نہیں دی مسیح علیہ السلام کو نہ انہوں نے انہیں قتل کیا بلکہ اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک شبہ والی بات پیدا کر دی ایک ایسی کیفیت کے جس میں انہیں مغالتا ہو گیا بس شبہ الحم والی بات ہوئی ہے لیکن شبہ اور پھر یہ بھی قرآن میں رفع اللہ علیہ اللہ نے تو انہیں آسمان پر اٹھا لیا اپنی جانب اٹھا لیا یہ دو باتیں تو ہمارے ہاں عقائد میں شامل ہیں آج کے دور میں آ کر یا تو قادیانیوں نے اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے تھے اور یا نے حدیث کو ان کے بارے میں شکو کو شبہات ہو سکتے ہیں اہل سنت والجماعت پوری امت مسلمہ کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور پھر دوبارہ وہ آئیں گے نازل ہوں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ یہود اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اس کی صحیح جو ہے احادیث موجود ہے اور صحیح ہیں کی احادیث ہے احادیث سے متوقع اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں لیکن کس مرحلے پر اٹھائے گئے کس طور سے اٹھائے گئے اس کی کوئی تفصیل ہماری تفاصر میں موجود نہیں جبکہ بر کی انجیل نے آ کر بات واضح کر دی کہ جس وقت حضرت مسیح علیہ السلام ایک باغ میں روپوش تھے ان کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اس وقت وہ روپوش تھے ایک باغ کے اندر بارہ ہماری بھی موجود تھے اور وہ بھی موجود تھے لا سفر جو ہوا ہے شام کو جو کھانا کھایا ہے اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات بڑی بھاری رات ہے جاگو اللہ کا ذکر کرو دعا کرو مناجات میں رات بسر کرو یہ کہہ کر بارہ اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر اسی باغ کے اندر جیسے کوئی کوشڑیاں ہوتی ہیں جس میں کوئی آزار وغیرہ رکھے ہو اس طرح کی کوئی کوشڑی تھی اس میں آپ چلے گئے کہ میں بھی اندر جا کر مراقبہ کروں گا اپنے رب سے دعا کروں گا اس وقت وہ شخص جو ہے جیوڈاز اسکیور یہ جو بارہ ہوارین میں شامل تھا یہ نکلا ہے وہاں سے چپکے سے اور اس نے جا کر یہودیوں کے ہاں اطلاع دی ہے کہ میں اس وقت پکڑوا سکتا ہوں مسیح کو تیس اشرفیوں کے عوض اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف غداری کی جیوڈاز اسکیور وہاں سے وہ سپاہیوں کو لے کر آیا ہے وہ مشلے لیے ہوئے لوگ آئے ہیں باغ میں اور اس نے یہ کہا دیکھو پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں پھر میں جسے کہوں کہ اے ہمارے آقا اے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے اس لیے کہ یہ رومی سپاہی تھے یہ نہیں پہچانتے تھے کہ حضرت مسیح کون ہے اندر وہ داخل ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے جب اس کوٹڑی میں اسی وقت اس کی شکل بدلی گئی ہے حضرت مسیح کی صورت اس کی بنا دی گئی اور چھت پھٹی ہے اس کمرے کی اس کی اور چار فرشتے نازل ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے یہ ہر بڑا کر باہر نکلا تو وہ جو گیارہ بقیہ تھے ہماری وہ سو گئے تھے وہ بھی چونک گئے اٹھے انہوں نے فوراً کہا کہ اے آقا آئے اس کا کیا معاملہ ہے اور اسی وقت وہ فوجی داخل ہوئے اندر سپاہی انہوں نے اسے گرفتار کر لی یہ تفصیل ہے اس واقعے کی جو انجیل برنباس سے سامنے آتی ہے ورنہ یہ کہ ہمارے ہاں ہماری تفاصیر میں سراحت کبھی موجود نہیں تھی کہ معاملہ ہوا کیا ہے یہ عقیدہ ہمارا تھا کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑے حضرت مسیح قتل نہیں ہوئے حضرت مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے باران اس وقت میں نے تذکرہ اس لیے کیا ہے انجیلے بل کا کہ انجیلے بر نواز نے سراحت کے ساتھ حضور کے ناموں کے ساتھ احمد اور محمد کی سراحت کے ساتھ پیش جو ہے انجیلے برنواس میں موجود ہیں اور کثرت کے ساتھ تکرار کے ساتھ موجود ہیں لہذا ہمارے لیے تو گویا کہ اس آئے مبارک کا کی مستند ترین شرح جو ہے وہ انجیلے بر ہے لیکن چونکہ یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے لہذا ان پر خود انہی کی کینوریکل گاسپلس جو ہیں جنہیں یہ مستلک مانتے ہیں اس سے حجت قائم کرنے کے لیے یہ یوہن کی جو انجیل ہے اس سے جو ہے حوالے ہمارے مفسرین نے دیے ہیں مختلف حضرات نے اور میں یہاں وہ حوالے آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یوہن باپ چودہ آیات سولہ اور سترہ الفاظ کیا ہیں اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا تاکہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے یعنی سچائی کی روح حضرت مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ سے یہ آسمانی باپ اللہ کے لیے یہ لفظ انجیل میں آیا ہے میرا اور تمہارا آسمانی باپ اشتہارتن یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ جیسے باپ جو ہے اولاد کی پرورش کرتا ہے محنت کرتا ہے ان کے اہتمام کرتا ہے تربیت کا اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت عامہ ہے گویا کہ وہ آسمانی باپ ہے کل مخلوق کا تو میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار تمہیں بخشے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا آپ تک رہے گا اصل میں یہ اشارہ ہو رہا ہے حضور کی رسالت کہ جو رسالت اب تا قیام قیامت ہے اس لیے کہ آپ کے بعد آنے والا کوئی اور رسول تو نہیں جب تک یہ رسالت کا سلسلہ ابھی جاری تھا ظاہر بات ہے کہ ایک رسول کا ہے رسالت ختم ہو جاتا ہے دوسرے رسول کی آمد کے بعد لیکن چونکہ آپ خاتم النبیین اور آخر الم سلیم تھے لہذا جو ابت تک تمہارے ساتھ رہے گا اسی طرح اسی یوہنہ کے باپ چودہ ہی میں آیت نمبر چھبیس ہے لیکن مددگار یعنی روحل القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا اسی طرح اسی باپ چودہ کی آیت نمبر تیس ہے اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں یعنی میرے مقابلے میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا جو آنے والے ہیں میرے بعد وہ یا کہ ان کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں وہ آئیں گے تو تمہیں باقی ساری باتیں بتائیں گے اسی طرح پندرہویں باپ نے یوہنہ کی انجیل میں آیت نمبر 26 سے لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کی روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا میری تصدیق کرے گا بات سولہ میں ہے آیت نمبر سات لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا یہ مددگار کس معنی میں لفظ استعمال ہو رہا یہ وضاحت میں بعد میں کروں گا آخری حوالہ ہے یہ باب سولہ ہے آیات بارہ و تیرہ یو کی انجیل مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہی وہ کہے گا ان ہوا اللہ وحی یوحا وما ہا عن ما ہوا ان ہوا اللہ وحی یوحا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ جو کچھ وہ سنے گا وہی وہ کہے گا اور تمہیں وہ آئندہ کی خبریں دے گا یہ ہے یو کی انجیل کے وہ حوالے اور میں اب اس کے مزید وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اور یہ جو وضاحت اب میں کرنے لگا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے میرا یہ مطالعہ نہیں ہے ان چیزوں کا اصل میں یہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کی درحقیقت تحقیق ہے انہوں نے چونکہ ساری عمر گزاری ہے انہیں چیزوں کے مطالعے میں گزاری تھی کہ اب تو مرحوم ہو چکے اللہ تعالی ان کی بخش فرمائے اور ان پر رحمت نازل کرے ان کی تحقیق یہ ہے اور اس کی تصدیق بعد دوسرے مفسرین جن کا یہ خاص موضوع رہا ہے مثلاً مولانا عبد الماجد دریابادی کا یہ موضوع ہے عنازیل کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے ہندو مت اور عیسائیت اس کو خاص انہوں نے اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے اور ان کی تفسیر کا کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں تقابلی مطالعہ جو ہے ہندو مت کے ساتھ اسلام کا اور عیسائیت کے ساتھ اسلام کا تقابل مطلع یہ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ان کی تفصیل جو ہے مولانا ابوالبادی دریابادی اس پر میں ملے گا اصل میں جو لفظ تھا یہ نوٹ کر لیجئے کہ انجیل کی زبان یا عبرانی ہو سکتی تھی یا سریانی سریانی جو ہے وہ اس علاقے کی کلوکیل لینگویج تھی جس علاقے میں حضرت مسیحل اسلام کی بے ست ہوئی یعنی موجودہ فلسطین یہ جو علاقہ ہے اس کی جو کولوکیل لینگویج تھی عوامی زبان وہ سریانی تھی علمی زبان عبرانی تھی تو گویا کہ اصل انجیل جو حضرت مسیح کو دی گئی وہ ان دونوں زبانوں ہی میں ہو سکتی ہے لیکن ان دونوں زبانوں میں کوئی نسخہ انجیل کا اب دنیا میں موجود نہیں ہے جو بھی انجیل کا قدیم ترین نسخہ ہے وہ اس کا یونانی میں ترجمہ ہے گریک ٹرانسلیشن ہے اولڈسٹ جو بھی کوئی ٹیکسٹ ملتا ہے وہ در حقیقت یونانی ترجمہ ہے نہ سوریانی میں کوئی نسخہ موجود ہے اور نہ عمرانی میں گری میں اصل جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ تھا پیری کلوٹوس اور پیری کلوٹوس کے جو معنی ہے اس زبان میں وہ انگریزی ڈکشنری میں دیے گئے فیمس دی فیمس ون دی ریناؤنڈ ون دی پریزڈ ون دی یہ احمد کا صحیح صحیح ترجمہ ہے احمد اور محمد محمد جس کی حمد کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد اسی حمد سے وہ لفظ بھی بنا ہے دی پلیسڈ ون یہ پیری کلوٹوس جو جونل ورڈ تھا اور یہ تو جو قدیم نسخے ہیں ان کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے لیکن عیسائیوں نے چونکہ اس کا صاف ترجمہ بنتا تھا احمد یا محمد اس لفظ کو بدلا ہے اور بار بار بدلا ہے چناچے سن سولہ سو گیارہ میں اس لفظ کو بدلا گیا ہے پیراکلیٹوس یہ لفظ بدل دیا گیا اور اس کے معنی ہے ایڈوکیٹ یا شفی کسی کا سفارشی کسی کی طرف سے مدافعت کرنے والا اس سے بھی آگے بڑھ کر اٹھارہ سو اکاسی میں اس لفظ کو پھر بدلا گیا اور اب